اس طرح کے بہت سارے آپ کو ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں پھر یہ اپنے مولویوں کو شیخ کل کہتے ہیں شیخ مانے سب سے بڑا بزرگ تو سب سے بڑے بزرگ کون ہیں ظاہر بات نبی کریم علیہ صلاح والسلام ہے تو شیخ کل سب سے بڑے کون ہوگا نبی کریم علیہ السلام تو اب یہ اپنے مولویوں کو کبھی یہ حافظ گوندلوی کو کہتے ہیں کبھی کسی کو کہتے ہیں کبھی نظیر حسین دہلوی کو کہتے ہیں شیخ کلفی کل تو آپ اس طرح کے اعتراضات ان سے کر سکتے ہیں صحیح ہے جناب تو یہ تھا مختصر سا باقی انشاءاللہ یہ بات کرتے ہیں وہ ٹاؤ بھائی آپ ہیں یا نہیں ہیں چلے گئے میرے خیال سے امام ہم فقہ جعفریہ پر عمل کیوں نہیں کرتے اور امام اعظم کی تکلیف کیوں کرتے ہیں تو اس شا... انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کیوں ہم فقہ جعفریہ پر بات نہیں کرتے فقہ جعفریہ کی بنیاد کیا ہے فقہ فکا... جعفریہ کب عمل میں آئی کیا کسی دور میں خلافہ کے دور میں یا سلاطین کے دور میں کیا فقہ جعفریہ کا عمل اس پر عمل کیا جاتا ہے؟ مطلب کہ ایک سلطنت میں ایک فکا پر عمل ہوتا ہے تو اس پر انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے آئے چوکس من کیا نام ہے آپ کا بھائی آپ السلام علیکم السلام علیکم بھائی آواز آ رہی ہے میری السلام علیکم جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی بھائی ابھی ایک صاحب نے بولا تھا جس نے بھی ایک بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اپنے جیسا مانتے ہیں تو اس کے لیے صرف میں ایک گزارش کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسے کہنے والوں صرف اتنا جواب دے دو کہ میرے پیارے نبی کا سایہ نہیں تھا کیا تم ان کا سایہ دکھا سکتے ہو اگر میرے پیارے نبی کا آپ لوگ سایہ دکھا سکتے ہو تو دکھا دو تو سہی ہے جی ہم بھی کہہ لیں گے کہ صحیح ہے معذ اللہ سما معذ اللہ نقل وفر ہے نباشد کہ جی وہ معذ اللہ کہتے ہوئے بھی نہیں ہے نہیں مان بھائی میں تو پھر بھی نہیں مانوں گا کوئی مان لے تو میں تو پھر بھی نہیں مانوں گا کیونکہ وہ سب سے افضل ہیں اللہ پاک کے بعد اگر کوئی ہے تو میرے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے اچھا فی الحال میں آیا تھا اس وقت ایک ضروری بات کرنے کہ ماشاءاللہ بہت سارے عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسا کہ شاید میرے بہت سارے دوستوں کو پتا ہو کہ میرا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرزا کادیانی تو میں تھوڑی سی اپنی جو ہے تردید کرنے آیا تھا کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہیں لیکن اس پہ ڈاؤٹ ہے صحیح ہے سب سے نہ میرا سوال کہ مذہب اسلام میں یعنی ہمارے مذہب کے اندر کتنی شادیوں کی اجازت ہے ایک دو تین چار یا پانچ کیونکہ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں بیس شادیوں کی اجازت دیتا ہے نمبر دو صحیح ہے یہ تو ہو گیا پہلا سوال نمبر دو مرزا قادیانی معراج کا منکر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اس نے ایک جگہ لکھا ہے میراج جس وجود سے ہوا تھا جی مراج جس وجود سے ہوا تھا جو اگلا جملہ ہے وہ میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے لیے نہیں ہے وہ پڑھ کے بھی خا رہے گا ممکن ہے کوئی ایک مجھے باؤنس کر دے بلکہ وہ ایک لطیف اور نہایت ہی نورانی وجود تھا جس کس کس غلطی کی اصلاح کی جاوے بخاری صاف طور پہ لکھتا ہے یعنی پھر وہ جاگ اٹھے پھر وہ جاگ اٹھے اب بتلاؤ ہم یہ بات کس طرح مان لیں کہ وہ, کہ وہ یہی وجود تھا ہمارا تو تجربہ ہے کہ پاک لوگوں کو ایک نورانی وجود دیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے وجود کے ساتھ معراج پہ گئے تھے اس حدیث کا پورا ریفرینس اگر کوئی بھائی مجھے دے سکے تو میں اس کا مشکور ہوں گا اور اس کی وضاحت بھی اگر کوئی میرا بھائی کر سکے تو میں بڑا مشکور رہوں گا اس کا کہ مرزا قادیانی نے یہاں دو جگہ یہ بات کی کہ بیس شادیاں کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کے ساتھ جو ہے معراج پہ نہیں گئے تھے واضح وہ میراج والی حدیث معراج والی حدیث صحیح اچھا اس کے بعد پھر یہ تو خیر ہے اور مرزا قادیانی صاحب جو ہیں حضرت امام حسین کو چائے پلا رہے ہیں کیا حضرت امام حسین کے وقت میں چائے کا کوئی وجود تھا یا نہیں کسی حدیث سے یا کسی ریفرنس سے ہمیں مل سکتا ہے اس کا سبوت صحیح ہے اور سو سال تک سونا یہ خیر بات کی بات ہے بعد میں کرتے ہیں لیکن اگر کوئی میرا بھائی مجھے ان تین چیزوں کی وضاحت کر دے چند چاند بس آپ آ جائیے توم بھائی آپ بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا جی السلام علیکم جناب وہ جناب جواب تو آپ کو انشاءاللہ علماء کرام دیں گے باقی ساتھی بھی ہیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ وہ روایت لا کر بتائیں گے جس میں حضوص علیہ السلم معراج میں نہیں گئے تھے ٹھیک ہے نا حضرت جو بھی کہی کاجیانی کہتا ہے کبابی کہتا ہے شرابی کہتا ہیں ہمیں سے کوئی مقصد نہیں ہے آپ وہ روایت لا کر بتائیں گے کہ جس میں ثابت ہو کہ قادیانی جو تھے تو وہ حضور آسمان پہ مطلب مجسمی ان کا معراج نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے اور آگے رہے گا بیس شادیوں تو روایت بھی آپ ہی لاکر ہمیں بتائیں گے کہ بیس شادیوں کی اجازت جو ہے تو وہ ادھر ہے اور باقی میں نے آپ کو کوئی سوال سن رہی میں نے آخر میں آپ کی یہی بات سنی تو جس مجھے مائک پہ آنا پڑا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی جی آپ مجھے کیا پوچھ رہے آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کے لیے کوئی دلیلائیں نا ٹھیک ہے نا کوئی سوال کے لیے کوئی دلیل لائیں اس کے مقابلے میں روایتیں پیش کریں یہ تو آپ ایک ایس... میں دے رہا ہوں ایک سیکنڈ یہ تو بھائی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہے کا آپ اس کو مخالفت کر رہے ہیں تو اس کے لیے سامنے لائیں نہیں ہم ٹھیک ہم بریلی ہم سلام علیکم ارے میرے بھائی خان صاحب تھوڑی نسوار آپ نے لگ رہا ہے زیادہ کھا لیے میرے خیال سے لگ رہا ہے خان صاحب آپ نے نسوار تھوڑی زیادہ کھا لی آپ پلیز اپنے نسوار کا استعمال کم کریں اپنے نسوار کا استعمال آپ کم کریں ورنہ پھر ایسا ہی ہوگا جو اپنے لوگ ہوں گے ان کو بھی آپ ڈانٹا کرو گے میرے بھائی اپنے بھائی ہیں یہ یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانیوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں مرزا مرزا لامتی نے اپنی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہیں تو کیا شرعی طور پر یہ باتیں کہنا صحیح ہیں یہ مرزا پر لانت بھیجنے کے لیے آئے ہیں جناب آپ تو ان کو برا بلا بولنا شروع کر دیا خان صاحب میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ پہلی فرصت میں نتوار کھانا تھوڑی آدھی کر دیں اگر ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تو آدھی تو پہلی فرصت میں کر ہی دے اس میں سب کا بنا ہوگا ٹھیک ہے تو اللہ اللہ ہی حافظ ہے بھائی ہمارے خان صاحب کا دیکھو جی ہمارے روم میں ہمارے روم کی رونق جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں وہ ہیں ہمارے خان صاحب تومرجن بھائی ٹھیک ہے نا تو یار دیکھو اگر یہ کوئی انیس بیس بات کر دیا کرے نا تو ان کی باتوں کا پلیز برا نہیں مانا کریں آپ لوگ اس لیے کہ دیکھیں خان صاحب کے ذہن میں جب ایک چیز آ جاتی ہے نا وہ پھر صحیح ہو یا غلط ہو اس نے پھر چھوڑنا نہیں ہوتا کسی وہی بات ایک ذہن میں رکھیں تو اس لیے ایک ان کی مجبوری سمجھیں تو آپ جو ہے نا پلیز ان کی باتوں کا برا نہیں مانی اور دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ یہ اس روم کی جان ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ جذبے والے ہیں بہت ہی علم والے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ جو ہے وہ ذہین ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ ہمارے سنی شیر ہیں سنی شیر ہیں ہمارے سنی شیر تو اور شیر بھی کون سا ببر شیر ہے ببر شیر میں تو صرف ٹائیگر ہوں یہ ہمارے ببر شہر ہیں ان کو دیکھ کر میری بھی حالت خراب ہو جاتی تو تشریف الائی عمران بھائی السلام علیکم السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ فرح چوکس گونڈہ بھائی معراج کے حوالے سے آپ جس بھی قطب احادیث کو اٹھائیں گے آپ کو اس میں روایات مل جائیں گی بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ مسلم شریف کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ اس میں کئی آپ کو روایت مل جائیں گی آواز میری لو ہے جناب آپ لوگوں کو لو کیوں آ رہی ہے میری آواز اپنا اسپیکر کی آواز کو تھوڑا زیادہ کر لیں دوسرا اگر آپ کو اس کی پوری بحث پڑنی ہے تو آپ شفا شریف کا مطالعہ کریں تو ان اس میں ہر ہر سوال کا جواب موجود ہے پوری بحث موجود ہے اس میں صحیح ہے جناب تو اب میں یہ بہت لمبی روایت ہے اگر میں پڑھی پڑھنا شروع کروں گا نا تو یہ تقریباً ایک دو تین تین صفوں پر مشتمل یہ روایت ہے چلیں اب میں پڑھتا ہوں یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پھر کسی دن آپ یہ ٹاپک رکھ لیجیے گا مرزا کلام کادیانی اور اس کے عقائد و نظریات تو پھر ہم اس پر انشاءاللہ بات کر لیں گے کسی اور دن اس کو رکھیے گا ٹھیک ہے نا ابھی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ ایک ریکویسٹ ہے کیا ریکویسٹ ہے جناب لکھ دیں آپ مائک پر آ کر ریکویسٹ کریں گے چلیں یہ آ جائیں بر میں تو بھی یار کام پہ جانے لگا ہوں تو ماشاءاللہ جو ہے وہ چھوڑیں گی جی کھانوی شانوی کو امام آزم ابو حنیفہ اور مرزے کو بھی چھوڑیں لانت بھیجیں امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ کیا شان ہے جناب ان کے جناب فضائل بیان کریں اور آپ جتنے ان کے فضائل بیان کریں گے وابی جناب اتنا ہی جو ہے نا پریشان ہوگا وابی کے پیٹ میں مروڑ ہوگا ٹھیک ہے غیر مقلدین کے جو ہے ان کے پیٹ خراب ہو جائیں گے ان کو جناب واش روم میں جانا پڑے گا تو انشاءاللہ شاء جناب ہم ان کی شان بیان کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب ان کی علم کا سمندر سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ حنفی ہونے پہ آئے تو جو ہے جناب بڑا جو ہے وہ فخر ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے کتنا احسان فرمایا اچھا یار ایک اور بات ہے کہ میں کل ایک روم میں تھا وہاں سے کیسے یار یہ ہے نا ان کے روم میں ساری جو ہے نا وہ فیک آئی ڈی ہوتی ہیں یا ذرا ٹیکس میں بھائی جائے وہ زیادہ سے زیادہ بھائی لکھا کریں لوگوں کا یہ جو یہ جو الزام ہے یہ دور ہو جائے میرے بھائیوں تو اس لیے جو ہے وہ سب بھائی جو ہیں جناب اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا کریں یار اور کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے کوئی فیک آئی ڈی نہیں ہوتی الحمدللہ سارے جو ہیں اور یار اس کو جناب اٹھا کے باہر پھینکے یار اس کو یہ جو ایڈمن جی اٹھو بھائی جی ایڈمن چلے او ہو یہ یار کوئی ہے کوئی ایڈمن روم میں ہے کیا یہ اس حبیص کو جو ہے نا اٹھا کے باؤنس مارے یار او بھائی ایسی بھائی آپ ایڈمن سے یار بیٹھا کریں نا یار آپ تو ایڈمن ہیں یار ہائی لائک صاحب اب آپ آپ ایڈمن بن کے ڈانسر کو باؤنس کرو یار یار یہ کیوں کر رہے یار چلے بھائی بہت شکریہ جناب اچھا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جناب اچھا وہ جناب ابھی پہن کے آئے ہیں پھرانے تار سا پھر متبو اتار کے آگے تو یار ایسا تو نہیں کر رہے یار پہن کے بیٹھے آپ کو جناب کوئی کوئی دل نہیں آپ کو آئے گا انشاءاللہ کسی وقت بھی آپ کو پتا کہ کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے تو اسی لیے جو ہے نا ہمیشہ ہتھیار رہنا چاہیے تو بہرال ماشاء جی بہت زبردست ہے وہ روم چل ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات کو برن کرے ان کی شانیں جو ہیں وہ ایسے ہی جناب ہم بیان کرتے رہیں اور جناب ان کے علم سے متفظ ہوتے رہیں اور جناب جو ہے وہ ان کے نام کے ڈنکے کے جناب ایسے ہی بجتے رہیں اور وہاں بھی اس سے جلتے رہیں انشاء اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ بغض ہے جناب امام اعظم ابو حنیفہ سے اصل میں اس میں جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں علم کا سمندر ٹھیک ہے اور غیر اور غیر مقد کو اہل حدیثوں کو علم سے جو ہے وہ کوئی شناسائی نہیں ہے کوئی محبت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ علم ہوگا وہاں پہ واپ بھی نہیں ہوگا تو اس لیے جناب ان کو جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے جو ہے وہ نفرت ہے ان کو نازب اللہ معذ اللہ ضعیف بالحدیث کہتے ہیں مطلب دیکھیں یار اللہ کی شان دیکھیں کہ چودہ سو سال کے بعد کے پیدا ہونے والے وہابی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کیا ہیں احدالحدیث ہم جناب حدیث کے اوپر چلنے والے ہیں اور جو, جو, جو شخص اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر علم سریا پر بھی ہوگا تو فارض سے ایک شخص آئے گا اور اس کو وہاں سے بھی حاصل کر لے گا اور جو صحابہ سے ملے جنہوں نے ڈائریکٹ جو ہیں وہ مسائل صحابہ سے پوچھے جنہوں نے عبادت کرے ہوئے صحابہ کو دیکھا جنہوں نے اعمال کرتے ہوئے صحابہ کو دیکھا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ضعیف بالحدیث ان کو حدیث کے معاملے میں ان میں ضوف امین جاتا ہے وہ جو ہے وہ کوئی حدیث کے معاملے میں اتنا پکے نہیں تھے بلّا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں یاد آتی ہے کہ جو ہے وہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ایسی باتیں کریں گے جو کبھی تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گی تو اب آپ دیکھ لیں آج کے چودہ سو سال کے بعد کے پیدا ہونے والا وہ ہادی کرتا ہے سلف الحم کے اوپر اپنے آپ کو کہتا سلفی ہے اپنے آپ کو کہتا سلفی ہے کہ میں سلف صحیم کا پیروکار ہوں میں ان کا ماننے والا ہوں بھائی تو کیا امام اعظم ابو حنیفہ صلف صحیح میں سے نہیں ہے الحمد للہ سلف صحیح کو تو فالو ہم کر رہے ہیں ہم ان کی بات کو مان رہے ہیں ہم ان کی فطر کی اوپر عمل کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں الحمد للہ تم بھائی کیسے سلف صالحین کے پیروکار ہو ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ کیا جناب ان کی شان ہے تو جب ہم ان کی بات مانتے ہیں تو جناب یہ جناب ان کو کہتے ہیں جی وہی تفسیر برائے کرتے تھے وہ زئیس بالحدیث تھے اللہ اکبر آپ کی جرت دیکھ آپ ان غیر مقلدیم کی جرت دیکھیں کہ جو شخص جو ہے وہ صحابہ سے دین سیکھے وہ تو زعیس بالحدیث ہیں اور جو البانی سے جو ہے وہ اس کی کتاب پڑھ کر اور اس میں اس نے جس حدیث کو صحیح کہا انہوں نے اس کو صحیح مان لیا اس میں جس حدیث کو ضعیف کہا انہوں نے جناب ضعیف کو مان لیا وہ پڑھ کے جناب یہ اپنے آپ کو اہم الحدیث کہہ رہے ہیں کیا یہ ان صرف صحیح کی شان میں غصہ ہی نہیں ہے کہ جناب یہ تو بہت بڑے, بڑے اہل حدیث بنے بیٹھے ہیں اور ان کو ضعیف بھی حدیث کہتے ہیں ان کو جناب کہتے نہیں یہ تفصیل بے واعد امین کرتے تھے ہاؤل قوت اللہ دِلّہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں میرے بھائی قیامت کی نشانیاں ان کو جو ہے وہ شرم نہیں آتی بہرحال یہ جلتے رہیں گے اور جناب پوری دنیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو جس سکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہیں جو مطلب جو ہے وہ جس مذہب پر ہیں یعنی جو ہے وہ جن کے مقلد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے سبحان اللہ کیا جناب ان کی شانیں اور کیا ان کی بات ہے تو انشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام جناب ان کے نام کو ڈنکے کے دنکے رہیں گے بابی جلتے رہیں گے تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ اب کام پر جانے والا ہوں تو آپ آ جائیں گی جی رات کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو امام اعظم ابو حنیفہ زندہ باد آ جائیں جی بھائی کام کی مٹھائی تو کھلا دو یار کب گئے آپ کب آپ کا کام لگا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کی جاب لگ گئی آپ نے مٹھائی بھی نہیں کھلائی یار چلو مٹھائی تو آپ نہیں کھلا سکتے بہت دور بیٹھے ہو کم سے کم ایک لیپ ٹاپ ہی بھیج دو اسی خوشی میں یار اسی خوشی میں ایک لیپ ٹاپ ہی بھیج دو یار آ جائیں عمران بھائی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ آواز میری آ رہی ہے تو برائے کام ٹیکنکھ دیجیے جی جناب انشاءاللہ وہ اعتراض جو سکانہ فی پر ہوتا ہے क्या आप लोग फिका नफी पर अमल करते हैं फिका जाफ्रिया पर अमल नहीं करते तो इस हवाले से इनशाला कुछ सुनेंगे बयान तो नहीं करूंगा मैं अक्सर हिस्सा में पढ़कर ही सुनाऊंगा कुछ इसमें अल्फाज मेरे होंगे آپ کا کام سننا ہے اور اگر کوئی سنتے سنتے سو جائے تو, تو اس سے کوئی گلا شکوا نہیں ہے جی حضرت میرے خاص ایک حضرت کھانا کھا رہے ان شاء حضرت آئیں گے کہتے میں ذرا تربوز کھا لوں اس کے بعد میں ہینڈ ریس کرتا ہوں ساتھی بھائی ہی میں تو پہلے ہی سو رہا ہوں چلے آپ کی نیند میں اور, اور گھیر بھی آئے گی مجھے سن کر. ویٹ بائک چاہیے آپ کو سنی ٹائیگر بھائی آ جائیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ تعالی وبرکاتہ وماخرہ. ہمارے پیارے پیارے عمران بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ بے شک بیان فرمائیں آپ بے شک جو ارشا فرمائیں ہم لوگ آپ کے آپ کے طالب علم میں آپ کے آگے ہم زانو ضانوطلم ہم طے کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کی جو گفتگو ہے وہ اتنی میٹھی میٹھی ہوتی ہے کہ اس کی مٹھاس ایسی ایسی مٹھاس ہم کی تاری ہوتی ہے ایسا نشہ ہم کے تاری ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ نیند کی جھونکے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی مٹھاس کی جگہ اس میں تھوڑی سی جوش جو نا اس میں آپ شامل کریں مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کی باتوں میں مٹھاس کے ساتھ تھوڑا سا جوش کا انسر اس کو تھوڑا سا اس کو مکس کریں جس طرح برفی کی کڑائی میں آپ دیکھیں ماوا اور دودھ کو ملا کر چینی ڈال کے جو اس کو مکس کیا جاتا نا بالکل اس طرح سے تھوڑا سا آپ اپنی مٹھاس میں تھوڑی سی جوش کو ڈال کے اس کو جناب اس کو جناب اس کا اس میں جناب جو ہے وہ اس میں زفران کا تڑکا لگا کر جب آپ بات کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا تو ایسا کریں کہ کچھ پھالسے کھا کر بولیں کچھ کر بولے اچھا اپنا اللہ بالا کرے احمد ڈبلن بھائی کی طرح ہاں احمد ڈبلن بھائی بھی بس یار بولتے کہاں ڈانٹتے زیادہ مجھے احمد ڈبل مجھے بہت ڈانٹتے کہاں احمد ڈبلن بھائی احمد ڈبلن بھائی کہتے ہیں یار آپ آبھی دیوبندیوں کو اتنا بولا بلا بولتے ہیں سب بھاگ جاتے ہیں یہاں سے کہاں گئے احمد ڈبلن بھائی بھائی کہاں احمد بھائی چلے گئے اچھا علامہ صاحب بیٹھے ہوئے علامہ سعید رضی صاحب بیٹھے ہوئے حضرت آپ ہیں علامہ سعید رضی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں حضور آپ ہیں حضرت آپ ہیں علامہ صاحب آپ ہیں علامہ اشرف القادری صاحب آپ ہیں حضور علامہ اشرف القادری صاحب حضور آپ ہیں کیا تو علامہ اشرف القادری صاحب آپ سے مجھے ایک کام بھی تھا آپ نے مجھے جو قاری امتیاز صاحب کا نمبر دیا تھا وہ تو حضرت واپس چلے گئے ہیں گجرا والا آپ نے فرمایا تھا وہ فیضانے مدینہ میں فیضان مدینہ میں تو ان کو فون کیا وہ تو واپس گجرا والا جا چکے ہیں تو میں تو ان کو نہ نہ وہ کھیل دے سکا فتح پہ رکھا کہ نہ میں ان کو مٹھائی دے سکا نہ میں ان کو نیم دے سکا نہ میں ان کو کوئی تحفہ دے سکا وہ تو پہلے ہی چلے گئے تھے اب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا تو آپ نے تو کافی لیٹ بتایا تر مجھے وہ تو جا چکے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا وہ جا چکے ہیں واپس آپ اگر میری آواز سن رہے ہو تو حضرت دوبارہ تشریف لائیے گا مائک پہ اور میری میں نے ان کو فون کیا تھا اور کہہ ہم تو بھائی اس وقت والا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اگر فیضانہ مدینہ میں اور کوئی گجرا والا کے گجرات کے اسلامی بھائی ہیں تو بتائیے گا میں انشاءاللہ ویسا میرا چکر لگتا رہا ہے اگلے ہفتے میں وہاں کا اسلام آباد کا لیکن اس طرف میرا آنا نہیں ہوگا اسلام آباد تو رہا ہوں میں اگلے ہفتے شاید اگلے ہفتے میں اسلام آباد میں ہوں گا لیکن ابھی جو ہے میرا اس طرف شاید جانا نہیں ہوگا گجرا والا یا لاہور کی طرف اگر کوئی اور صاحب ہیں تو بتانے میں وہ سی ڈی اور وہ کچھ سامان وغیرہ میں ان کو دے دوں میل نہیں میل سے نہیں پہنچے گی نا تو علامہ صاحب اگر آپ لوگ علماء اکرام جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ روم میں تشریف لے آئیں دوبارہ تو ہینڈ ریس کر لیجئے گا انشاءاللہ شاء مائیک ان کے لیے حاضر اور ہم چاہیں گے کہ آج علامہ اشرف القادری صاحب بہت ہی زبردست بیان فرمائیں امام اعظم کے حوالے سے وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فراز بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو عمران بھائی کہاں گئے عمران بھی کہاں چلے گا یار یار عمران بھی کہاں چلے گا علامہ یہ ڈی سی ہو کر دے آ گئے ڈی سی ہو کر دے میں نے کہا تو نہیں مان لیا یا ایسا کوئی کوئی نہیں ہے ہمارے اسلائی میں بڑے حساس ہوتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات باتیں خوش بھی ہو جاتے ہیں تو خوش ہونے میں بھی دیر نہیں لگاتے ناراض ہونے میں بھی دیر نہیں لگاتے مصطفی بھائی کی طرح تو تو اپنا ابھی آ جاتے ہیں انشاءاللہ عمران بھائی تو عمران بھائی انشاء سلسلہ شروع کرتے ہیں یا میرا خیال سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اگر آپ لوگ کوئی سوالات پوچھنا چاہیں تو علماء اکرام بیٹھے ہوئے بہتان ارے نہیں یار آپ سے آپ سے تو ہم دل لگی کر رہے ہیں یار بہتان تو نہیں باندھ رہے ہیں یار ایسا آدرا سی باتیں ہوگا نا ہو ہوگا نا ناراض تو اب تو ماشاءاللہ اللہ شیر حق بھائی بھی تشریف لے آئے روح میں سبحان اللہ تو شیر حق بھائی بھی آ گئے علامہ شریف القادری صاحب بھی موجود ہیں حضرت علامہ سعید رضی صاحب بھی موجود ہیں عمران بھائی بھی موجود ہیں سبحان اللہ آشتم بھائی مدینہ مدینہ تو شیر اکبائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ حضور اسد بھائی آپ کیسے ہیں اسید بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں طبیعت شریف آپ کی ٹھیک ہے یہ کام ہے دبائیں تو پہلے سنت اچھا تو حضرت آج ہم نے اسپیشل روم کریٹ کیا ہے دا گریٹ امام اعظم ابو حنیفہ تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی کچھ تذکرہ فرمانا چاہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہیں کچھ گفتگو کرنا <سؤال> چاہیں ان کی سیرت پر روشنی ڈالنا چاہیں ان کی علمی کارنامہ پر روشنی ڈالنا چاہیں ان کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں تو میں مائک آپ کے لیے فری کر رہا ہوں تشیف لائیے مائک پہ السلام علیکم اسیر بھائی آپ کے لیے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی جناب والا ماشاءاللہ امام میں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ماشاء اللہ آپ نے آج کا دل رکھا تو جناب میری یہ وساط علمی ہی کیا اور میرے پاس میں سے الفاظ ہی کہا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر وہ الفاظ بیان کرو در حقیقت اپنے الفاظ میں ان کی شان بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے تو ان کی شان تو بڑی ارفا و ہے مگر جناب جو کام انہوں نے امت محمدی علیہ سلاۃ والسلام کی خاطر کیا وہ تا قیامت جاری رہے گا اور جو اصول و قوانین اشتہاد کے آپ نے وضع فرمائے وہ رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے اسی لیے جناب دیکھیں اقلیت والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر علم سریا ستارے پر بھی ہوتا تو فارس کے جوانوں میں سے ایک جوان وہاں سے جا کر بھی اس علم کو حاصل کر لیتا اور آپ دیکھیں کہ آئمۂ مشتحدین میں سے فقط امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فارسی النسل ہیں یعنی فارسی ہیں تو کوئی نبی کریم علیہ صلاۃ السلام کی پیشنگوئی تھی اسی طرح ایک بار حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ وہ نبی کریم علیہ صلاۃ السلام کی قبر انور سے مٹی کرید رہے تو بڑا آپ کو یہ خواب عجیب سا لگا لیکن اس وقت امام سیرین جو تھے ان سے جب اس خواب کی تعبیر دریافت کی گئی تو حضرت امام سیرین نبی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نبی کریم علیہ سلاط والسلام کے دین میں سے باریک نکات نکالیں گے اور خوب نبی کریم علیہ سلاط وسلام کے علمی حوالے سے خدمت کریں گے تو جناب یہ امام میں اعظم ابو حنیفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی پھر آپ نے جو یعنی سب سے پہلے تو آپ تاجر تھے اور تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے مگر اس کے بعد جب آپ کو علم کا ذوق ہوا تو آپ باقاعدہ علم حاصل کرنے لگے اور پھر آپ کے شاگردوں کو دیکھ لیں کہ آپ نے امت محمد علی صلاح و کو کیسے شاگرد عطا فرمائے امام یوسف جیسے کہ امام یوسف خود مشتد پھر امام محمد وہ خود مشت امام زفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مشتحد تو اتنے پائے کہ شاگرطا فرمائے اور پھر ان شاگردوں کے شاگرد تو آج فک ہنسی کو آپ دیکھ لیں کہ تمام فک کے اوپر آپ کو غالب نظر آتی ہے بلکہ امام شاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمام جو فقی ہیں وہ امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنبا ہے اور امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں وہاں پر رفایہ دین کو ترک کر دیا کرتا ہوں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی ایک حیثیت امام اعظم کے ایک علم کے رغب اور دبدبے دب کی وجہ سے کہ اتنے بڑے مستحد میرے سامنے جب ہوں تو میں کیوں وہاں پر اپنا اشتہار کر کے رفایہ دین کروں تو برحال یہ ان کی ایک محبت کا تقاضا تھا ورنہ ایک مشتحد کو دوسرے مشتدک کی پیروی کرنا لازم نہیں ہوتا تو یہ علم تھا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ نے جو اصول اور قوانین مزہ فرمایا آپ دیکھ لیں قیامت تک آنے والے آپ مسئلے نکال لیں جو بھی مسئلے درپیش ہوں گے اس کے متعلق کوئی نہ کوئی جزئی احناف کی فک کے اندر آپ کو مل جائے گی کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل آپ کو فکین کے اندر نہ ملے یعنی ایسے قواعد اور ضوابط وضع فرما دیے کہ اگر ایک محقق ہو محقق ہو اور دین کی سمجھ حاصل کرنے والا شخص ہو تو وہ ہر مسئلے کا حل امام اعظم کے وضع کردہ اشتہاد کے قوانین اور اصول کی روشنی کے اندر نکال سکتا ہے تو برحال جناب یہی کچھ الفاظ مجھے کہنے تھے ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں اور جناب ان کے در کے تو ہم جدے ہیں اتنی عظیم شخصیات یہاں پر موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے صدقے میں ہم کو ایسا علم اطا فرمائے کہ ہمارے پاس بھی ایسے الفاظ ہوں کو ہم ان عالی شخصیات کی شان کے اندر کچھ جناب گفتو گفتگو کرنے کے قابل ہو سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ آزد ہم کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور بالکل علمی میدان کے اندر گھڑ سواری کرنے کی توفیق عطا فرمائے یعنی ایک علمی مقام اللہ بارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے اور خوب سنت کی مسئلہ حوالے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو سری کرتا ہوں جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. میری آواز جاری جزاک اللہ گریٹ امام امام اعظم ابو حنیفی البال سلام واشا اللہ حضرت آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی فارس والی کہ سوریا ستارے پر تو اس سوریا ستارہ وسن سے مجھے ذرا سمجھ نہیں آئی میرا سوال اس کے بارے میں یہ ہے کہ سوریا جو ستارہ وسن ہے یہ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا اور دوسری بات حضرت کہ جو مثلا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اور امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ ہو کے درمیان جو مثلاً اعتراضات کرتے ہیں یہ کہ کیا اعتراضات کرتے ہیں کہ ان میں آپس کے مسئلہ اختلافات تھے تو اس کے بارے میں مثلاً کچھ ایک دو اختلافات اگر ہمارے سامنے ایک کریں گے جو مثلاً آپس میں اور کس وجہ سے تھے اس کے بارے میں جزاک اللہ مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی میرے پیارے سے بھائی فریہ ستارے کے متعلق آپ نے کہا یہ یہاں پر امام اعظم نبی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان بتلانا مقصود یہ ہے کہ وہ ستارہ جو ہے بہت اونچا ستارہ ہے تو بتلانا یہاں پر مقصود ہے کہ اگر اتنی دور بھی علم چلا جائے تو فارس کے نوجوانوں میں سے ایک جوان ایسا ہے کہ جو علمی میدان کے اندر اتنی محنت کرنے والا ہے کہ وہ علم کو وہاں سے بھی جا کر لے آئے تو یہ ایک اہمیت بتلانا مقصود ہے جس طرح نبی کریم علی صلاح السلام کی حدیثی مبارکہ ہے کہ اطلب العلما ولاب سین کہ علم حاصل کرو اگرچہ تم کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے تو یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس زمانے کے اندر کوئی چین کے اندر بہت سارے علم علوم اور فنون کا کوئی چین مرکز ہوا کرتا تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی بلکہ نبی کریم علی سلاط السلام نے یہاں پر ایک علم کی اہمیت بتلانا مقصود تھا کہ اس مقام سے یعنی حجاز سے چین چونکہ وہ دور پڑتا تھا اور بڑے کٹن راستے ہوا کرتے تھے تو آکا علی سلاۃ السلام کے فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ اگرچہ تم کو تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے لیکن تم علم حاصل کرنے کے لیے اتنی دور بھی جاؤ اطلب العلم ولو سین تو اسی طرح نبی کریم کی یہ حدیث مبارکہ بھی کہ اگر علم سری ستارے پر بھی ہوتا تو فارس کے نوجوانوں میں سے جوان ایک جوان وہاں سے بھی علم کو لے کر آ جاتا تو یہاں پر امام اعظم کی محنت آپ کے اجتہاد آپ کا علمی میدان کے اندر ذوق کی طرف اشارہ دینا مقصود ہے نہ کہ کوئی علم وہاں پر کوئی موجود ہے سگے ستارے پر ٹھیک اچھا دوسری بات یہ کہ امام اعظم سے یا آپ کے جو شاگرد گزرے ہیں امام یوسف امام محمد امام ظفر وغیرہ اس کے علاوہ بہت سارے تلام کے گزرے ہیں ان کا اختلاف ہے تو یہ اختلاف کس وجہ سے ہوتا تھا کس نوعیت کا ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم کے جو شاگرد ہیں امام یوسف امام محمد وغیرہ یا امام ظفر وغیرہ یہ اصول اور قوانین میں یعنی اصل میں جو اشتہاد کے قوانین جو وضع فرمائے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیف ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضع فرمائے تو یہ جو آپ کے تلامیزہ ہے یہ اصول کے اندر تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں لیکن مسائل میں یہ خود مشتہد تھے مسائل میں یہ خود مشتہد تھے لہٰذا ایک مشتہد کو دوسرے مشتہد کی پیروی یعنی جب دو مشتد ہم پناہ ہوں تو ان دو مشتہدوں کو ایک, ایک مشتد کو دوسرے مشتد کی پیروی کرنا ناجائز ہوتا ہے بلکہ ان کو اجتہاد کرنے کا حکم ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو اختلاف ہے یعنی امام یوسف نے کبھی اگر امام اعظم سے اختلاف کیا یا پھر امام محمد نے امام یوسف سے اختلاف کیا تو یہ ان کا اختلاف فوری معاملات کے اندر ہوا کرتا تھا نہ کہ عقائد کے معاملات کے اندر تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم کو مل جایا کرتی مثال کے طور پر اناف کے نزدیک ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقت تنگ ہو وقت نکل رہا ہو تو اور اتنا وقت نہ ہو کہ بندہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے تو اسی صورت کے اندر اگر سے وقت نکل جائے تو مسلی کو چاہیے کہ وہ بعد میں نماز کو قضا کرے وضو یعنی پانی کے اوپر کا رہے لیکن اگر وضو کرے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا تو اہناف کا یعنی امام یوسف کا امام محمد کا امام اعظم کا قول یہی ہے کہ وہ جناب نماز قضا کر دے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وضو کر کے نماز پڑھے وہ اس لیے کہ جو وقت یا نماز ہوگی اس کا خلیفہ قضا نماز موجود ہے لہٰذا امام اعظم کا قول یہ ہے کہ اگر وضو کرنے لگے اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو اسی صورت کے اندر وہ وزو ہی کرے گا اگرچہ نماز کا وقت نکل جائے تیمم کی آپ اجازت نہیں دیتے لیکن امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جو تیمم کو مشروعی اسی لیے کیا گیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پا لیا جائے لہذا امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کی حالت کے اندر نماز کا وقت نکلتا ہو تو اس صورت میں جلدی, جلدی سے تیمم کر لیا جائے اور نماز کو نکلنے سے روک لیا جائے یعنی نماز کو اپنے وقت میں ادا کر لیا جائے حالانکہ امام اعظم وغیرہ کا یہ قول نہیں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سے نماز قزا ہو جائے تہارت کو مکمل کیا جائے تو یہاں پر اس طرح کے اختلاف ہے اس طرح بعض اصول کے اندر کہیں صاحبین کے اختلاف نظر آتا ہے امام اعظم سے وہ اب اصول سکھ کے الگ سے بحث ہے صاحب مجاز متعارف کی الگ تعریف کیا کرتے ہیں اور امام اعظم جو ہیں وہ حقیقت مستعملہ کو مجاز متعارف کے اوپر فوقیت دیا کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی اصولی بحث وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے علاوہ اور بہت سے چند ایسے مسائل ہیں جو فل وقت تو میرے ذہن کے اندر مستحضر نہیں لیکن اس طرح کے فروغی معاملات اور چند اصول معاملات کے اندر صاحبین نے ضرور امام اعظم سے اختلاف کیا وہ علمی دلیل یعنی علمی دلائل سے اختلاف کیا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کے پاس دلیلیں موجود ہوا کرتی تھیں تو اس سے وہ اختلاف کیا کرتے تھے تو اس کے اندر کوئی مظاہرہ نہیں لیکن اصول کے اندر وہ امام اعظم ہی کے مقلع تھے مسائل کے اندر وہ خود مشتحد ہوا کرتے تھے تو یہ ہے اصل مسئلہ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ جناب وہ آپ امام محمد اور امام یوسف کی تقلید کر لیا کریں گے بعض معاملات کے اندر تو آپ امام یوسف کا کال لیتے ہیں امام اعظم کے کول کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام یوسف کے کول پر عمل کرنا در حقیقت امام اعظم ہی کے کول پر عمل کرنا ہے وہ اس لیے کہ امام یوسف خود مسائل اصول کے اندر امام اعظم ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے ٹھیک ہے اسی طرح امام محمد کے کسی کال پر عمل کرنا اور امام اعظم کو کول کو چھوڑ دینا بظاہر تو در حقیقت وہ امام اعظم ہی کے کول پر عمل کرنا ہوتا ہے کہ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اصول کے اندر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مکلی سے انہیں کی تقلید کیا کرتے تھے تو اس طرح کے اعتراضات جو ہوتے ہیں وہ باطل ہوتے ہیں بہرحال یہ جو فروئی معاملات کے اندر تھوڑے بہت اختلاف ہوا کرتے تھے وہ علمی درائل کی وجہ سے ہوا کرتے تھے اور اس طرح کے اختلافات صحابہ کے اندر بھی رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ حضرت عائشہ صدیق ربی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر یہ اعتراض کرتی ہیں اور انکار کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ صلاحۃ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور دلیل کے طور پر یہ آیت مبارکہ پیش کیا کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی لیکن دوسرے مقام پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم علی علیہ صلاح و السلام نے کیا اور وہ حدیث پیش کیا کرتے ہیں تو اس طرح کے اختلافات تو صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوا کرتے تھے اور یہ علمی اختلاف ہوا کرتے ہیں اور علمی اختلاف کے اندر کوئی مظاہرہ نہیں ہوا کرتا امید جناب بات کلیئر ہو گئی ہوگی میں ایک فری کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھا ہمارے باری آتی ہے تو آواز نہیں آ رہی ہوتی نا جی یہ تو بات ٹھیک نہیں نا میری آواز لو ہے ناراض نہیں ہونا بھائی میں چیک کرتا ہوں جی آواز لو ہے تو نہیں یار ہاں جی اب اب ٹھیک ہوگی اب ٹھیک ہوگی شیرے حق کو شیرے حق کو بھی آواز نہیں آ رہی آپ کو بھی آواز نہیں آ رہی شیرے حق آپ میں واپس آ السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکات ریلا ہونے گئے ہیں ایک ججٹ کی آواز بہت زیادہ سلو تھی آواز تو آ رہی تھی لیکن بہت زیادہ سلو تھی وعلیکم السلام و اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ان شاء اللہ حضرت ابھی ہمیں جوائن کر لیں گے دوبارہ اب آپ لوگوں میں کس حوالے سے بات ہو رہی تھی مجھے نہیں معلوم کے غالب میں بھائی ہیں یا کوئی اور ہے مجھے نہیں معلوم بھائی آپ نے ہینڈس کیا تھا آئے حضرت مشت کی کیا تعریف ہے یہ جناب آپ کو اسید بھائی بتائیں گے مشتہید کی کیا تعریف ہے مشتحد مطلب کی کیا تعریف آئے اسید بھائی ہینڈلس کریں اور ان کو کیا نام ہے ہمارے مصطفی بھائی کو مشتد کی تعریف بتائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقصرہ جناب جی ہاں مشتد کی تاریخ یہی بیان کی گئی ہے کہ جس کے اندر اتنی استعداد علمی ہو کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل کا استعمال کر سکتا ہو اس کے لیے چند علوم کا ہونا شرط ہوا کرتا ہے یعنی وہ حدیث کے اوپر گہری نظر رکھتا ہو اس کے تفقی حدیث حاصل ہو ٹھیک ہے جتنے علوم اور فنون ہیں ان میں مہارت تامبہ رکھتا ہو علم المعانی علم البلاغت فساد اور بلاغت جتنے علوم ہیں ان کے اندر وہ مہارت رکھتا ہو ٹھیک ہے اور لغت عرب کے اوپر وہ بالکل مہارت تامبہ رکھتا ہو اسی طرح عرب کے اندر جو محاورات استعمال ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ مہارت تامبہ رکھتا ہو پھر اس قسم کے جو وہ علوم ہوتے ہیں تفق ودین کے لیے اصول اصول حدیث وغیرہ اور ناصف و منصوب کے علوم جو ہوتے ہیں اصول تصویر سے جن کا تعلق ہے حدیث سے جن علوم کا تعلق ہے ان کے پر وہ مکمل مہارت رکھتا ہے اور برائے راست قرآن و حدیث سے مسائل کا استعمال کر سکتا ہو یعنی قرآن و حدیث سے مسائل کا استعمال کرنے میں کسی چیز کی ان کو حاجت اور ضرورت پیش نہ آتی ہو تو اس کو مشتہد کہاں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بڑی تفصیل ہے ان کی جو چل وقت میرے ذہن کے اندر نہیں ہے بہت ساری شرائط بیان کی ہیں ایک مشتحد کی یعنی مشتحد مطلق کی اور مشتحد مطلق ہوتا ہاں پچاس سے زیادہ علوم وغیرہ کے اوپر اس طرح کے وہ بیان کی گئی ہیں بلکہ 50 سے بھی زائد علوم پچہتر کے قریب کو علم گئے ہیں بلکہ ایک کے لیے کے قریب تو علوم بتایا گیا ہے کہ اگر ایک کوئی تفسیر لکھتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے نا پچاس علوم کے اوپر ماہر ہونا ضروری ہوتا ہے تو مشتحک تو اس سے بھی ارفا بہ ہوتا ہے یعنی مشتحد تو جو ہوتا ہے وہ تو براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل وغیرہ نکال لیا کرتا ہے تو اس کے لیے تو کافی علوم کا ہونا ضروری ہوتا ہے جس کو جعل حق کے اندر امام احمد سوری وہ امام احمد یار خان نائمی صاحب علیہ رحمٰن نے بھی تفصیل ذکر کیا اور مشتحد کے مراتب بھی انہوں نے درجے بھی ذکر کی ہے کہ مشتحد کی شرح کون ہوتا ہے مشتعد فی المسائل کون ہوتا ہے صحاب تخریج کون ہے صحاب ترجیح وغیرہ کون ہے تو وہاں بالکل ایک ڈیٹیل دی گئی ہے تو مائک فری کرتا ہوں جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ آواز میری آ رہی جزاکم اللہ خیر جناب جب تک علامہ صاحب نہیں آتے وہ جو میں بیان کر رہا تھا اسی کو سنتے ہیں فکا جعفریہ کیا ہے اس کی بیس کن پر ہے کیا امام جعفر سادی علی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ منسوب ہے کیا یہ ان کی انہوں نے اس حوالے سے کوئی فکا کا وجود ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا اس حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے حنفی لوگ فقہ حنفی عمل کرتے ہیں فقہ جعفریہ پر عمل کیوں نہیں کرتے تو اس کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی میں احکام کی قسمیں تھیں فرض واجب سنت مستحب وغیرہ ظاہر نہیں تھی صابق کران والین حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو جیسے عمل کرتے دیکھتے ویس ویسے ہی عمل کر لیتے علیہ السلام و کو نماز پڑھتے دیکھا نماز پڑھ لی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ واقعات اس قدر کثرت سے پیش آئے کہ اشتہاد و استمبا کی ضرورت پیش آئے اگر کسی نماز میں غلطی کی تو اب یہ بحث ہوئی کہ آیا اس کی نماز صحیح ہوئی یا نہ یہ تو ممکن نہ تھا کہ نماز کے تمام افعال و احوال کو فرض کہا جائے یا تمام کو سنت اب صحابہ کو تمیز کرنا پڑی نماز میں کتنے فرض اور واجب کتنے امر مستحب و مصنون ہیں صحابہ سے جن لوگوں نے ان مسائل میں اشتہار کرا وہ مشتحد عوت سے کہا گرا ان میں سے چار صحابی زیادہ مشہور تھے حیرد عمر حیر علی حض عبداللہ بن مسود اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ چاروں بہت زیادہ مشہور تھے حضرت علی اور حضرت ابن عباس ابن مسعد علی اللہ تعالیٰ دونوں زیادہ کوفہ میں تھے اور وہی ان کے اشتہادی مسائل کی زیادہ ترویج ہوئی بلکہ حیرت علی اور عبداللہ مسعود کی وجہ سے کوفہ علم کا گھر بن گیا اور حضاری کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے پاس جتنا علم حضور کے اقوال و افال و احوال سے تھا اتنا اور کسی کے پاس نہ تھا عمل کا اشتہاد بھی سب سے زیادہ تھا عبداللہ تعالیٰ عظیم مشتحد تھے فرمایا کرتے تھے جب ہم کو علی کا فتویٰ مل جائے تو کسی اور کی ضرورت نہیں حبدال مسود اللہ تعالیٰ حدیث اور فقہ دونوں میں کامل تھے اس وجہ سے حضرت القما اور حضرت اسفد ان کی جانشین بنے جو کہ فکیہ عراق کے لقب سے مشہور ہوئے ابراہیم نخی کے زمانے میں فقی مسائل کا ایک مجموعہ بھی تیار ہوا جس کا ماخذ حدیث نقوی اور حضرت علی اور عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ فتحے تھے لیکن یہ مجموعہ مدون اور مرتب نہیں تھا یہ مجموعہ حضرت نقی کے ایک ممتاز شاگر حرد احمد کے پاس تھا حرد احمد کی وفاظ ایک سو ایک سو بیس ہجری میں ہوئی ان کی جگہ ان کے عظیم شاگر امام ابو حنیفہ امام اعظم کو فقہ کی مذمہ بٹھایا گیا امام ابو حنیفہ کے زمانے میں اگرچہ کافی فقیر مسائل ظاہر ہو چکے تو ان کی روایت زیادہ تر زبانی ہی تھی ابھی تک اس کو فنی حیثیت حاصل نہ تھی اور نہ استعمال و سدال کے قواعد بنا گئے تھے اور نہ احکام کی تفریح کے اصول منظم اور نہ احادیث مرتب کا امتیاز نہ قیاس کے قواعد مقرر ہے حاصل یہ کہ جزوی مسائل تھے ان کو بھی قانونی حیثیت دینی باقی تھی لہذا امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی ترتیب و تدوین کا مکمہ ادارہ فرما کر صرف اپنے